صورت الماعیدہ کا آغاز ہے سورہ معاہدہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا پانچ نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں تو سورہ کا نزول نزول قرآن کے آخری دور میں ہوا ہے اس میں 120 سو آیتے ہیں اور 16 رکو ہیں معدہ دستخان کو کہتے ہیں چمڑے کا وہ دستخان جسے زمین پر بچھا کر کھانا کھایا جائے اسے مائدہ کہتے ہیں اس میں اس دستخان کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ سلام پر آسمان سے نازل ہوا اس مناسبت سے اسے مائدہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا یا الذین آمنو اے ایمان والوں اوفو بالعقود اوقود اپنے وعدوں کو پورا کرو او حلت لکم بہی الانعام تمہارے لیے بے زبان مویشی چوپائے خلال کیے گئے اللہ ما یتلا علیہ کم مگر وہ جانور حرام ہے جن کا ذکر تمہیں کر دیا گیا جو تم پر تلاوت کیا گیا جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا اس کے رسول نے حرام کیا اس کے علاوہ تمام جانور حلال ہیں غیر محلس وانتم حرم ہاں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا تمہیں جائز نہیں احرام کے حالت میں بکری تو کاٹ سکتے ہیں مرغی کاٹ سکتے ہیں گائے ذبا کر سکتے ہیں لیکن کبوتر چڑیا ہرن یہ شکار نہیں کر سکتے یعنی جو پالتو جانور ہیں وہ احرام کی حالت میں کاٹے جا سکتے ہیں لیکن جو پالتو جانور نہیں پالتو سے مراد یہ ہے کہ جسے شریعت نے شکاری جانور قرار دیا جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یاد سوال پیدا ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو حرام کیا بعض چیزوں کو حلال کیا ایسا کیوں ہے ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجیے. اگر شریعت نے جو حکم دیا اس حکم کی حقیقت کی گہرائی اور حکمت ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ہماری عقل و دانش اور فہم کی سعادت ہے اور اگر اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی نہ سمجھ سکیں تو ضرور کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی ہماری عقل کمزور ہے ناقص ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں ان اللہ یاحکم ما یورید بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم فرماتا ہے تمہارا کام اعتراض کرنا نہیں عمل کرنا ہے یادین امن اے ایمان والوں شاعین اللہ اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو شاعر سے مراد مسجدیں بھی ہیں مزارات بھی ہیں اس کے علاوہ قرآن پاک بھی ہے اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ والوں سے نسبت ہو جیسے صفا مروا ان صفا ورو من شعائر اللہ صفا مروا کی پہاڑیاں اللہ کی شاعر میں سے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بی بی حاضرہ یاد آتی ہیں اور بی بی حاضرہ جب یاد آتی ہیں تو جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دی وہ یاد آ جاتی ہیں کسی طرح مقام ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے نقش ہیں لیکن وہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں تو کسی کی بے حرمتی نہ کرو تازیم و توقیر کرو ودا شہر الحرام حرمت والے مہینوں کی تعظیم و توقیر کرو ودل قربانی کی تعظیم و توقیر کرو ان کی بے حرمتی نہ کرو اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے قربانی کے جانور انہوں نے بقرعید میں اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے دیے وہ مار رہے ہیں بگا رہے ہیں ریسنگ لگوا رہے ہیں جانور کو سے اذیت ہوتی ہے اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کیجئے ولل قلعہ اور ان جانوروں کی تعظیم کرو جن کے گلوں میں قربانی کے لیے ہار ڈالے گئے قلائد اسے کہتے ہیں جس کے گلے میں ایسی علامت ڈالی گئی جس سے پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے زمانہ جاہریت میں ایسا ہوتا کہ جب لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے جاتے اور ان کے گلوں میں ایسی علامات ڈال دیتے جس سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو ان کی تعظیم کرو انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ پہنچاؤن بیت الحرام اور جو بیت اللہ شریف بیت الحرام مسجد حرام حرب شریف میں پناہ لینے والا ہو اس کی تعظیم کرو اور اسے تکلیف نہ پہنچاؤ یب تغون فوت الم جو بیت اللہ شریف کے پاس آتے ہیں جن کے عقائد درست ہیں وہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ اپنے رب کا فضل حاصل کریں وہ رضوانن اور اپنے رب کی رضا مندی حاصل کریں تو ایسے لوگوں کو تنگ نہ کرو وہ ادا حلل تم اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو پھر شکار کرنا جائز ہے نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرو زیادتی کرو مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا گیا تو اب مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مکہ تو فتح ہو گیا لیکن ایسے لوگوں کے لیے تم ایسا نہ کرنا کہ ان پر کوئی ظلم کرو اور ان سے بدلہ لو کیونکہ وہ تو اب ایمان لا چکے ہیں فتح مکہ کے بعد تھوڑی عرصے میں اہل مکہ حضور اقبص صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرولا تعاون گنا اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ کتنا پیارا درس ہے ہم کئی گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ذرا دوست کی مروت میں آ گیا پھر قرآن رشتہ دار کے یہاں شادی تھی تو ہم سارا انتظام کر رہے تھے دوستی کی وجہ سے رشتہ داری کی وجہ سے اب انہوں نے میوزیکل پروگرام رکھا تو ہم کہاں جاتے تو ہم نے وہ انتظام بھی کیا قرآن وجیف فقان حمید کیا فرماتا ہے کہ گنا ہمیں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو کیونکہ سب سے بڑی محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے وط اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید القب بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے عَلَيْكُمُ المتا تم پر مردار حرام کیا گیا و اور خون حرام کیا گیا مردار سے مران وہ جانور ہے جو شرعی زبا کے بغیر مر گیا اس کی کئی صورتیں ہیں مثلاً جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا یا اس کی جو تین رگیں کم از کم کٹنی چاہیے کہ کم از کم تین رگیں کٹ جائیں یا کم از کم چار رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے وہ نہ کٹا دو رگیں کٹی اور وہ مر گیا تو مردار ہو جائے گا جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے اللہ کا نام نہ لینے کی یہ صورت بھی ہے کہ منہ میں پان ہے اور پان منہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام لینے کے لیے زبان ہلی ہی نہیں یاد تو ہے دل میں نام لے لیا تب بھی جانور حرام ہو جائے گا اسی طرح چھری پہ دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا اور ایک نے اللہ کا نام لیا دوسرے نے یہ سوچا ہی مجھے یاد تو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے لیکن اس نے لے لیا مجھے ضرورت نہیں تب بھی جانور مردار ہو جائے گا اسی طرح سیٹ صاحب نے حجی صاحب نے سوچا کہ بھئی مجھے قربانی کرنی چاہیے فضیلت میں حاصل کروں انہوں نے پڑھا بسم اللہ یہ اللہ اکبر اور چھری چلائی لیکن چھری نہ چلا سکے ابھی ایک رگ بھی نہیں گٹی اور کسائی نے ان کے ہاتھ سے چھری لے لی کہ وہ کانپ رہے ہیں اور کسائی نے جانور ذبح کر دیا اور کسائی نے تو اللہ اکبر اللہ کا نام لینا بسم اللہ پڑھنا وہ بھولا نہیں اسے یاد ہے لیکن اس نے یہ گمان کیا کہ حاجی صاحب نے پڑھ لیا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا تو اس لیے آپ ہمیشہ احتیاط کریں جب بھی قربانی ہو تو جانور کو ذبا کرنے سے پہلے تمام جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہوں سب سے کہیں دیکھیں جب میں ذبح کرنے لگوں تو سب کو بسم اللہ یا اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جانور بھاگنے لگا اور کسی نے بھی چھری لے کر اس کو ذبح کر دیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا اور ذبا کی جہاں تک بات آئی تو میں یہ منظر دیکھ کر بڑا دل سردہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نا جانے کیا ہو گیا ہے احتیاط نہیں کرتے کسائیوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ جانور ذبا کرتے ہیں ذبح کرنے کے بعد جب وہ ایک دفعہ گلا کاٹ دیتے ہیں پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسائی دو کام کرتے ہیں بعض کسائی فوراً کرتے ہیں بعض ایک منٹ کے بعد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا گلے کی طرف کھاد کو تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈالتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ حرام ہے سخت گنا ہے کیونکہ چار رگیں کاٹنے کے بعد چھری کا استعمال جب تک جان نہ نکل جائے یہ حرام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسائیوں کو وہ پیٹ پر زور زور سے دباتے ہیں اس کی جان نکل رہی اور وہ دباتے ہیں یہ بھی حرام ہے ہم نے نہیں روکا تو ہم گناگار ہوئے ہمیں اس کی بھی توبہ کرنی پڑے گی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھری گلے کی طرح سے تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈال کر دل کے قریب اس چھری کو مارتے ہیں تو دل کے ارد گرد ایک جلی ہوتی ہے وہ جلی جب کٹ جاتی ہے تو دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اس طرح جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے دوسری صورت وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں دماغ جو ہے یہ جانور کا زندہ ہوتا ہے وہ دماغ خون مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ خون دل پمپ کر رہا ہوتا ہے لیکن رگ کٹی بھی ہوتی ہے اس لیے خون باہر جا رہا ہوتا تو دماغ کو یہ ختم کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کبھی کبھی چار رگے کاٹنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ چھری کو سیدھا کرتے ہیں سیدھا کر کے جہاں چار رگے کاٹی ہیں وہیں گھومتے ہیں آہستہ سے بظاہر مشکل کا ہم نہیں لگتا اور پیچھے گردن کے پیچھے ہم دیکھیں گے ریڈ کی ہڈی جا رہی ہے اس ریڈ کی ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے وہ حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں اس طرح اس کا دماغ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا گنا ہے حرام ہے حرام ہونا اپنی جگہ ہے ایک سائنسی تحقیق میں نے اخبار میں پڑھی انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بے شمار بیماریاں گوش میں پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ خون سارا نکل نہیں پاتا جانور کا دل بند ہو گیا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ خون کی پمپنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے اس سے وہ خون گوشت میں شرائط کر جاتا ہے کینسر ایڈس ٹی بی اور نہ جانے کتنے امراض وہ گوشت پیدا کرتا ہے اب آپ سوچیں ایک تو حرام کام کیا دوسرا ہمارے لیے مزیر صحت بھی ہے لیکن یہ کسائی کیوں کرتے ہیں کیونکہ انہیں چاہیے جلدی ٹھنڈا ہو جلدی یہ کھال جلدی یہاں سے جان چھوٹے تو دوسرا گھاگ پکڑ لیں تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی جانور ذبح کریں اسے پہلے سمجھا دیں یہ دو کام تمہیں نہیں کرنے ایک تو حرام مغز پر چھری نہیں لگانی چھری سیدھی کر کے اور دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ گلے کی طرف کاٹ کر چھری تم نے جو ہے دل کے قریب نہیں لے جانی اس موقع پر یہ کسائی آپ کو یہ کہیں گے ارے کیا ہو گیا ہے اگر ایسا نہ کرے تو خون پھس جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ تو آدھے گھنٹے تک ٹھنڈا نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اگر ایسا کیا نا تو ہم تمہیں ایک پائی نہیں دیں گے اب آپ دیکھیں یہ پیسے کی خاطر یہ بھولیں گے نہیں اور اگر آپ نے اگر سختی نہ کی تو پتہ کیا کریں گے صرف آپ کی نگاہ پھیری فوراً یہ کام کر دیں گے اور آپ نے پکڑا تو فوراً کہیں گے آج سب غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں ہماری توجہ نہیں رہی تو انہیں پہلے سے سختی سے کہہ دیں کہ اگر ایسا کیا تو ہم تمہیں بھگا دیں گے ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے تو پھر یہ ایسا ظلم نہیں کریں گے قربانی کا جانور ہے اس پر ایسا ظلم کیوں کیا جائے اور ہم اپنے گھر میں موجود ہو کر ظلم کو نہ روکیں تو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں اس کی جان نکل لگی ہے اور اس قدر بڑا ظلم کیا جائے کہ اس سے اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اگر ہم سے آج تک ایسا ہو گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو محفوظ فرمائے قبول و منظور فرمائے اور غلطیوں کو تائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے حرمت علیکم کو حرام کیا گیا تم پر مردار و دم اور خون و لشم اور خنزیر کا گوشت سور کا گوشت اماں اوہ غیر اللہ بھی اور وہ جانور حرام کیا گیا کہ ذبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا والمنقانق اور وہ جانور حرام کیا گیا جو گلا گھونٹنے سے مر گیا و اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مر گیا ول وہ جانور حرام کیا گیا جو گر کر مر گیا نقی اور وہ جانور حرام کیا گیا جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ مر گیا وما اکلس <أَكَلَسْتَبُو> اور وہ جانور حرام ہے جسے درندے نے کاٹا اللہ ما زک تم مگر ان جانوروں کو تم شرعی طور پر ذبح کر لو تو وہ حلال ہے یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ تفسیر طلب ہے لیکن ہم مختصر انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی بات اشاعت فرمایا گیا کہ تم پر میتا حرام ہے مردار حرام ہے مردار جانور کسے کہتے ہیں جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ بغیر شرعی زبا کے مر جائے تو وہ مردار جانور ہے اور مردار جانور کی کئی صورتیں ہیں ان میں سے چند صورتیں اس آیت کریمہ کے اختتام پر ہیں یعنی تھوڑا سا آگے ہیں ایک صورت ہے من مردار سے مراد وہ جانور بھی ہے کہ گلے میں رسی پھنس گئی اور گلا دب گیا اور گلا گھونٹنے سے وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے ول اور وہ بھی مردار ہے کہ جسے ذبح تو کیا گیا لیکن کسی دھار والی چیز سے ذبا نہیں کیا گیا بلکہ پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا تو پتھر مارا گیا اسے خون نکلا لیکن اس صورت میں وہ جانور ہلاک نہیں ہوگا ایک اور صورت مردار جانور کی فرمائی گئی ول مطارا دیا کہ جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی مردار جانور ہے وہ وہ جانور یہ مردار ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس زخم سے ہلاک ہو گیا تو وہ مردار ہے وماں اکل سب او اور وہ جانور بھی مردار ہے کہ جسے درندے نے کاٹا ہو جس سے زخم ہو گیا ہو اور وہ جانور مر جائے تو یہ سارے جانور مردار ہیں لیکن فرمائے اللہ ما زکئی تم وہ جانور حلال ہے ان میں سے جنہیں تم ذبہ کر لو مراد یہ ہے کہ کسی جانور کا گلا گھونٹ گیا اور اس کی حالت اب ایسی لگتی ہے کہ یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا یا کوئی جانور اوپر سے گرا یا کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا کسی جانور کو چیتے نے شیر نے یا کسی اور درندے نے کاٹ لیا یا کسی جانور کو یہ دیکھا گیا کہ اسے کسی نے پتھر مارا اور زخمی ہو گیا تو مرنے سے پہلے وہ جانور ابھی زندہ ہے لیکن زخمی ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا کوئی بسم اللہ بھی اللہ عبد پڑھ کر شرعی ذبا کر لے تو وہ جانور کا کھانا حلال ہوگا اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ پتھر لگنے سے نہیں مرا بلکہ یہ مر گیا ذبا کرنے سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اوپر سے گرنے سے نہیں مرا اس سے مرتا تو کچھ وقت لگتا لیکن اسے ذبح شرعی کر دیا گیا تو ایسے جانور کا کھانا حلال ہے علامئی تم سے یہ مراد ہے میتا کی اور بھی تفصیل احادیث طیبہ اور تفصیر میں موجود ہے اس میں سے ایک کہ بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھنا اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے کوئی بھول جائے تو معاف ہے لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے اسی طرح جو ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر وہ کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ بسم اللہ یا اللہ پڑے گا تب بھی وہ جانور حرام ہی رہے گا مردار ہی رہے گا وہ حلال نہیں ہوگا ہمارے زمانے کے عیسائی یہودی یہ اپنے دین سے منحرف ہیں لہذا فی زمانہ عیسائی یہودی کا ذبیحہ بھی حرام ہے ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ وہ چاہے اللہ اکبر پڑھیں بسم اللہ پڑھیں لیکن عیسائی یہودی کے ہاتھ کا قربان کیا ہوا جانور جو ہے ہم نہیں کھا سکتے گذشتہ درس میں ایک ضروری بات عرض کی تھی کہ جانور کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی کم از کم تین رگیں کٹ جائیں یا کم از کم چار رگوں کے اکثر حصے کٹ جائیں اگر دو رگے کٹیں یا تین رگے پوری نہ کٹیں تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا عام طور پر قربانی کی صورت میں بعض لوگ جانور کی کھال بچانے کے لیے جانور کی گردن کاٹتے ہیں اس کے منہ کے قریب سے تو ایسا دیکھا گیا کہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے دارول میں لوگ کٹے ہوئے بکرے صدقے کے بھیجتے ہیں پڑتا ہے کہ ہم جب ان کی گردن دیکھتے ہیں تو دو رگے کٹی ہوئی ہیں اور وہ جانور تو مر چکا ہے وہ تو مردار ہے اسے نہیں کھا سکتے وہ دو رگے کاٹ کر یا ڈھائی رگے کاٹ کر دے دیتے ہیں کہ یہاں چار رگوں سے مراد اصل میں دو رگیں ہیں اور دو نالیاں ہیں دو رگیں خون کی ہیں ایک خون کے لانے کی ہے اور ایک خون کے لے جانے کی ہے یعنی ایک رگ دماغ کی طرف خون لے جاتی ہے اور دوسری رک دماغ سے خون لے کر آتی ہے اور دو نالیاں ہیں ایک غزا کی نالی ہے اور دوسری سانس کی نالی ہے ہوا کی نالی ہے غذا اور سانس کی نالی دونوں ایک ساتھ ہیں ملی ہوئی ہیں ہیں تو الگ الگ نالیاں لیکن ان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا آپ سمجھے تقریباً دونوں برابر برابر میں ہوتی ہیں اور جہاں تک خون کی نالی کا تعلق ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا دو خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں جب دو خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آئیں اس کا مطلب خون کی دو رگے کٹ گئیں اور سانس کی نالی اور غذا کی نالی بھی کٹ جائے تو سمجھے چار رگے جو کاٹنا افضل ہے وہ کٹ گئیں اور تین رگیں کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی قربانی کے علاوہ بھی جانور کے ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہے مرغی ذیبہ کرتے وقت کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے منہ میں پان ہوتا ہے اور وہ مرغیاں ذبا کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا نام جان بوجھ کر وہ دل میں لیتے ہیں زبان سے نہیں لیتے تو اس صورت میں وہ جانور مردار ہو جائے گا تو جب بھی آپ مرغی لینے جائیں تو اسے کہیں کہ دیکھیں آپ بسم اللہ کی اللہ اکبر اتنی آواز سے پڑیے گا کہ ہم سنیں یہ احتیاط نہیں اور اگر ہم نے نہ سنا تو پھر ہم یہ مرغی نہیں لیں گے تو پھر وہ اس طرح اللہ کا نام لے کر جانور ذبہ کریں گے اور اس طرح ہمارا جانور مردار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا بھولنا اور چیز ہے لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں پان ہونے کی وجہ سے یا زیادہ کاٹنے کی وجہ سستیاں کرتے ہیں اور زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتے اس کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے اسی طرح آج کل جو گوشت کے پیکٹ دنیا سے باہر ممالک میں ملتے ہیں شرعی مسئلہ یہ ہے اس پر مفتی نظام الدین قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ جو انڈیا کے بہت بڑے مفتی ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے مشینی زبیحہ کا حکم اس میں کئی دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پیکٹ جس پر حلال لکھا ہوتا ہے چاہے یہ لکھا ہو کہ یہ بالکل شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے اس کا استعمال جائز نہیں ہے مشینی زبیحہ تو بالکل حرام ہے مشین سے جو ذیب کیا جاتا ہے اس میں ٹیپریکوٹ چل رہا ہوتا ہے اللہ اکبر بسم اللہ یا اللہ اکبر ٹیپریکوٹ کی آواز آ رہی اور وہ مرغیاں کٹ رہی ہوتی ہیں تو اس سے مرغی حلال نہیں ہوتی اسی طرح مشینی زبیہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بٹن دبانے والا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ یا اللہ اکبر یا وہ مرغیوں کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ یا اللہ اکبر زور زور سے پڑتا ہے لیکن کاٹ مشین رکھی ہوتی ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ ایسا زبیا حلال نہیں بلکہ حرام ہے مردار ہے اسے ہم نہیں کھا سکتے اسی طرح جھٹکے کا ذبیہ ہو اسی طرح بعض یورپی ممالک میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے الیکٹرانک گن سے وہ فائر کرتے ہیں وہ اسے گولی نہیں مارتے الیکٹرانک وہ اسے جھٹکا مارتے ہیں اور پھر جیسے ہی گائے گرتی ہے فوراً اسے وہ ذبح کر دیتے ہیں اب یہاں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ گائے بے ہوش ہو جاتی ہے اگر اسے ذبح نہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا جھٹکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ذبا میں تاخیر ہو جائے تو وہ گائے اسی وقت مر جاتی ہے تو ایسے زبیحہ کا کھانا بھی جائز نہیں اب اگر یورپ میں یا مختلف ممالک میں ایسے مذبح خانے ہیں کہ جہاں پر مسلمان یہ کہتے ہیں جی مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں اور وہ پیکٹ ہم تک پہنچتا ہے پھر بھی شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے ذبح ہونے سے لے کر مسلمان کے ہاتھ میں گوشت آنے تک کسی بھی لمحے میں یہ گوشت کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ گیا ہو تو یہ پیکٹس جو ہوتے ہیں ان میں کوئی گارنٹی نہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں گیا تو غیر مسلم کہ ہاتھ میں اگر گوشت چلا جائے کسی بھی لمحے مسلمانوں کی نگاہوں سے یہ گوشت اوجل ہو جائے تو شرعی طور پر اس گوشت کا کھانا حرام ہے ہم اسے نہیں کھا سکتے تو آفیت اسی میں ہے کہ ہم باہر ممالک میں جائیں تو گوشت کھانے کے بجائے سبزیوں پر گزارا کریں ہاں اگر اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے شرعی طور پر ذبہ کروائیں اور پھر اسے کھائیں تو وہ اور چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ خوب خوب برکتیں ملیں گی وہ دم اور خون خون سے مراد بہتا خون ہے بہتا خون یہ حرام ہے رگوں کا خون یہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے بقرا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گوشت کو اگر گوشت کی کوئی بوٹی لیں بوٹا لیں اور اسے ہم اچھی طرح دھو لیں اب کوئی اس میں رگ میں خون باقی نہیں ہے لیکن جب اس کا قیمہ بناتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے یہ پاک ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو گوشت کو اچھی طرح دھو لیا اب اس میں کوئی رگے بڑی رگے جو نظر آتی ہیں وہ موجود نہیں ہے اور پھر ان کی بوٹیوں کا قیمہ بنایا جائے تو گوشت کے اندر سے جو خون جیسا مواد نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں یہاں مراد رگوں کا خون ہے یا بہتا خون ہے وہ حرام ہے وہ ناپاک بھی ہے وہ لکھم خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے ناپاک ہے اور خنزیر کا ہر جز ناپاک ہے اس کا بال اس کی کھال اس کے دانت اور اس کی چربی ہر چیز ناپاک ہے تو خنزیر کی کھال یہ چمڑا بننے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہے تو ایسے جوتے پہننا درست ہرگز نہیں ہے خنزیر ناپاک تو ہے لیکن خنزیر یا سور کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو نہیں ٹوٹتا زبان میں ناپاک نہیں ہوتی اگر ایسا ہوتا تو خنزیر کا نام قرآن پاک میں نہ ہوتا غما غیر اللہ بھی اور وہ جانور حرام ہے کہ ذبا کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا جیسے مشرقی مکہ کرتے کہ جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ کی جگہ کہتے بسم اللہ تی وزا لات اوزا اور منات ان کے بت تھے تو بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تو ایسا جانور حرام ہے وہ مردار ہے لیکن ہرگس اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی جانور کو ذبا سے پہلے کسی شخصیت کی طرف منصوب کر دیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ اگر ایک گائے لے کر آئے اپنے دادا جان کی برسی کے لیے اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس گائے کو ہم ذبح کریں گے گوشت پکائیں گے مسلمانوں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب ہمارے دادا جان کو ای کریں گے ای ثواب کے لیے گائے لے کر آئے تو ارف میں لوگ اسے کہتے ہیں یہ ہمارے دادا جان کی گائے ہے تو یہ دادا جان کی گائے کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے ان کے ای سال ثواب کے لیے لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں تو جانور بالکل حلال ہے اس کا کھانا بھی کوئی حرام نہیں ہے وہ کوئی مردار نہیں ہو جاتا اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر بزرگان دین کے ثواب کے لیے لوگ جانور لے کر آتے ہیں اور جانور لے کر وہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں فاتح خانی کرتے ہیں دعا کس سے مانگتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور آپ نے اکثر ایسی محفلوں میں شرکت کی ہوگی تو دعا کہ میں یہ کلمہ ضرور کہتے ہیں اے پرور یہ کھانا جو ہم نے پکایا جو کچھ ہم نے درود اور وظائف پڑھے جو قرآن کی تلاوت کی سب تو قبول فرما اور اس کا ثواب فلا فلا کو پہنچا دے تو دیکھیں نام اللہ کا لے رہا ہے دعا اللہ سے کر رہا ہے اور ایشال ثواب کس کو کر رہا ہے فلا فلا بزرگوں کو تو ایشال ثواب کرنا بالکل جائز ہے اور اس مناسبت سے وہ کہہ دیتے ہیں یہ غوث سے پاک کی گائے ہے یہ خواجہ غریب نواز کا بکرا ہے ان نمل اعمال بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے امال کا دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے جب اس کی نیت ای ثواب کی ہے تو اسے اس پر باللہ اللہ ظالب کوئی غلط بات کا الزام لگا دینا یہ گویا کہ اپنے آپ کو کا ایندھن بنانا ہے حدیث پاک میں فرمایا جو کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا وہ خود دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو مسلمان پر شر کا الزام لگا دینا اتنی سی بات پر تو ان نمل عمال اس سے پوچھئے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے وما لی کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ زبا کے وقت اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام جانور پر لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے ول من خنق وز ول متعدی تو ون وما اللہ ما ذکی اس کی تفصیل پہلے بیان کر چکے اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بت پر ذا کیا گیا جیسے مشرقی نے مکہ کرتے کہ بتوں کے سامنے جانور کو ذبح کرتے آج بھی انڈیا میں آپ کو ایسے نادان لوگ ملیں گے کہ وہ دیوی اور دیوتا کی بھینڈ چڑھاتے ہیں اور جانوروں کو ان کے سامنے ذبح کرتے ہیں تو ایسا جانور جو ہے وہ حرام ہے وہ ان بل ازلام اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یہ بھی حرام ہے اس آیت کریمہ کے تحت معلوم ہوا کہ جو روڈ پر توتا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور توتے کے ذریعے قسمت کا حال بتاتے ہیں فال نکالتے ہیں یہ حرام ہے اسی طرح قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے پرچیاں پھینکی جاتی ہیں یہ بھی حرام ہے زمانے جہریت میں اس طرح کرتے کہ وہ تیر بناتے لکڑی کے تیر وہ تیر لوہے کے نہ ہوتے لکڑی کے ہوتے ان لکڑی کے تیروں پر وہ لکھتے اے لا تفعل فعال افل کے معنی تو یہ کام کر لا تفعل کے معنی تو یہ کام نہ کر اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے اب انہیں سفر کرنا ہوتا تو وہ تینوں تیروں کو زور سے پانی میں پھینکتے آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کو زور سے پھینکے تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے پھر دوبارہ ابھر کر آتی ہے تو جب یہ تیر ابھر کر آتے تو جو سب سے پہلے ابھر کر آ جاتا اس کو اٹھا لیتے اب لکھا ہوتا اے فعال تو سمجھ جاتے کہ سفر مجھے کرنا ہے سفر صحیح ہوگا اور اگر وہ تیر نکلتا جس پر لکھا ہو لاتا فعل تو وہ سفر نہ کرتے اور سمجھتے کہ اگر سفر میں جائیں گے نقصان ہوگا لا تفعل کے تو معنی ہے کہ تو یہ کام نہ کر اور اگر تیر وہ نکلتا جو خالی ہوتا تو پھر دوبارہ وہ تیروں کو پھینکتے اس عمل سے وہ بد شگونی لیتے تو اصل میں بدشگونی لینا حرام ہے بدشگنی کے معنی یہ ہے کہ اب وہ سفر پہ بھی جاتے بالفرض فرض مجبوری میں تو اسی فکر میں ہوتے تیر جو نکلا تھا اس میں تو تھا کہ یہ سفر نہ کرو اور ہم سفر کر رہے ہیں نقصان ہوگا تو بدشگنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی بدشگونی کی مثال ہمارے میں یہ ہے کہ کالی بلی ہمارے آگے سے نکل جائے تو لوگ وہم کرتے ہیں کہ جی کوئی نقصان ہوگا ارے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی برا بدشگونی لیتا ہے یا کوئی غلط وہم کرتا ہے تو جیسا وہ سوچتا ہے سزا کے طور پہ بسا وقت ویسا ہی کر دیا جاتا ہے تو یہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے نہیں ہوا اس حرام کام کی وجہ سے ہوا کہ اس نے بدشگونی کی اس لیے اسے نقصان ہو گیا تو ہمیں وہم سے بچنا چاہیے اور بدشگنیاں نہیں کرنی چاہیے استخارہ جہاں تک تعلق ہے استخارہ کے معنی ہے خیر کو طلب کرنا اور استخارہ ہمیشہ جائز کاموں کے متعلق ہوتا ہے دو جائز کام ہیں سفر پہ جانا بھی جائز ہے اور سفر پہ نہ جانا بھی جائز ہے تو استخارہ کیا کہ نہ جانا بہتر ہے کہ جانا بہتر ہے استخارے کو حدیث پاک میں فرمائے یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے حریش پاک میں جو استخارے کی دعا ہے اس دعا کو رات کو سونے سے پہلے دو رکع نفل پڑ کے سات مرتبہ صور فاتحہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس دعا کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں اور سو جائیں سات دن تک یہ استخارہ کریں خواب میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس دعا کی یہ برکت ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوگا نقصان دہ ہوگا تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے اور اگر بہتر ہوگا تو اس کے لیے آپ کی راہیں کھل جائیں گے لوگ دوسروں سے استخارا کراتے ہیں تو استخارہ خود کرنا چاہیے جی ہم تو گناگار ہیں سیاہ ہیں تو اللہ تبارک کا بطالا تو گناگاروں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے استخارہ تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے خود استخارا کریں اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو رات کو سو کر سات دن تک استخارا کرنے کی محلت نہ ہو ابھی بزنس کرنا ہے اور سودا کرنا ہے آدھے گھنٹے کے بعد فون آئے گا آپ سوچ رہے ہیں کہ کروں کے نہ کروں آپ یہ دعا نکالیں سات مرتبہ صور فاتیہ پڑھیں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر یہ استخارے کی دعا پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس پر غور کریں اور پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر جو آپ کا دل فیصلہ کرے اس پر عمل کریں یہ دل کا میلان اسی طرف ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا کتنا آسان طریقہ ہے لیکن لوگ دوسروں سے استخارے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں آپ اس دعا کو دیکھیے گا حدیث پاک میں جو دعا حضور نے صحابہ کرام کو سکھائی اس دعا میں الفاظ ہے یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے مجھے اس سے دور کر دے اور جو بہتر ہے اس کی طرف مجھے مائل کر دے بہت پیاری دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے رالی کم فس یہ تیروں کے ذریعے فال نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنا گنا ہے اسلین <سلام> کفر آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلا تخشوهم مخشون ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو یہ آئے کریمہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا آپ نے ایک ہی حج فرمایا جو آپ نے حج فرمایا نو ذلحجہ یوم عرفہ عرفات کے میدان میں جب عصر کا وقت ہو گیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یعنی سورج اس مقام پر آیا کہ جب اثر کا وقت ہو جاتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر ہی کے وقت میں ظہر اور اثر دونوں آپ نے جماعت کروائی تھی تو یہ آیت کریمہ نازل اس سے مانا یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام ایک وقتی تحریک ہے یہ مٹ جائے گا لیکن اس وقت کافروں کو یہ معلوم ہو گیا یہ دینِ اسلام تا قیامت قائم و دائم رہنے والا دین ہے آج کے دن اليوم یعیس اللذین کفرو من دینکم آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے فلا تخشون مخشون پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو اليوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا وہ اتمم تو علیہ اور آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی وہ ردی تو لقم السلام اور آج کے دن میں تم سے راضی ہوا اسلام دین ہونے کے اعتبار سے یعنی اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرمایا دین مکمل ہوا اس سے مران دین کے اصول ہیں یعنی قرآن مجید فوقان حمید میں رہتی دنیا تک آنے والے تمام نئے مسائل کا جواب اصولوں کی صورت میں موجود ہے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر نئے مسئلے کا جواب تلاش کر سکتے ہیں یہی علماء نے کام کیا اور مشتحرین نے اس پر کام کیا میں نازل ہوئی امام بخاری اور مسلم اپنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ردی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور امام ترمی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھی ایک یہودی آیا اور یہودیوں نے ان دونوں شخصیتوں سے یہ کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت تمہارے پاس ہے اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے اتنی پیاری آیت کہ دین کی تکمیل کی آیت کریما ہے تو ہم اسے عید مناتے اس کی یادگار مناتے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نما نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہم اس دن میں دو عیدیں مناتے ہیں یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی یوم عرفہ بھی ہمارے نزدیک عید کا دن ہے اس دن جمعہ کا دن تھا ان یوم الجمعہ یوم العید جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کا نزول ہو اس دن کی یاد منانا ان مانوں میں کہ وہ جب دن آئے تو اللہ کی عبادت کریں اللہ کا شکر کریں صدقہ و خیرات کریں تو دن کی یادگار منانا بالکل جائز ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان یہودیوں سے کہتے کہ یہ دن منانا تو ہمارے یہاں بدت ہے ہم تو دن نہیں مناتے اپنے کہا مناتے ہیں لیکن تم ایک عید کی بات کرتے ہو اس دن ہم دو عیدیں مناتے ہیں یوم عرفہ بھی عید کا دن ہم نے منا لیا اور جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے کیا ہے عید کا دن ہے سوتین غیر موتا جان فلی اسمن پھر جو کوئی بھو کو پیاس میں مجبور ہو جائے غیرہ موتا جان اسمن گناہ کی طرف سرکشی کرنے والا نہ ہو بھوکا مر رہا ہے حرام گوش کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے پیاسا مر رہا ہے شراب کے علاوہ اور کوئی چیز پینے کو نہیں ہے تو جان بچانے کے لیے اتنے لکمے کھا سکتا ہے جس سے صرف جان بچ جائے اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں فعین اللہ غفور رحیم پز بیشک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے لہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی قل اے محبوب آپ فرمائیے اوہ لکومت تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی وما الم تم منل جواری مکل ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال کیا گیا جنہیں تم شکار کرنا سکھاتے ہو تم علم نہ ہن تم ان جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہو ما علام کم اللہ جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا اس علم سے تم شکاری جانوروں کو سدھارتے ہو انہوں انہیں شکار کرنا سکھاتے ہو شرع مسئلہ سماپت کر لیجیے کہ شکاری جانور مثلاً کتا ہے چیتا ہے باز ہے ان کے ذریعے شکار کروایا جاتا ہے اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شکاری جانور مسلمان کا ہونا ضروری ہے کہ مسلمان کا یہ جانور ہو اس کا مالک مسلمان ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جب اسے چھوڑیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑیں گے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور کسی شکار پر حملہ کرے گا تو وہ جانور سدرا ہوا ہو شکاری جانور یعنی اتنا ٹریننگ یافتہ ہو کہ جب مالک چھوڑے تبھی حملہ کرے اور وہ جا رہا اور مالک واپس بلائے تو وہ شکار کو چھوڑ کے واپس آ جائے اتنا ٹریننگ یافتہ ہو اور شکار کو زخمی کرنے کے بعد خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے چھوڑ دے کیسے صورت میں اگر مالک مرنے سے پہلے اس شکار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے ذبح کرنا ضروری ہے اور وہ جانور مر جائے تو چونکہ شکاری چیتے کو یہ شکاری باز کو جب چھوڑا گیا تو اللہ کا نام لیا گیا تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا اسی طرح کا مسئلہ تیر کا ہے کہ تیر کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے تیر کو چھوڑا جائے گا اور تیر اس جانور پر لگا زخمی حالت میں جانور ہاتھ میں آ جائے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کیا جائے گا اور تیر انداز کے پہنچنے سے پہلے شکار اگر مر گیا تو وہ چونکہ تیر چھوڑا تھا اللہ کا نام لے کر تو وہ جانور حلال ہے گولی کے بارے میں علماء مختلف ہیں صحیح تحقیق یہ ہے کہ گولی سے شکار حلال نہیں ہوتا تیر یا اس طرح کی چیزیں جو نوکیلی چیزیں ہیں جو چیرنے والی چیزیں ہیں ان سے شکار حلال ہو جاتا ہے گولی سے شکار اسی صورت میں حلال ہوگا کہ اسے زندہ پکڑ لے زخمی حالت میں اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر لے ورنہ ہماری نزیر تاکیق یہ کہ گولی کا شکار یہ جائز نہیں ہے اگر اسے ذبح کرنے میں ناکام رہا تو وہ مردار ہو جائے گا پس تم کھاؤ میم ماں ام سکنا اس جانور سے جو جانور شکاری جانوروں نے شکار کر کے چھوڑ دیا وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور زندہ پاؤ تو اس پر بھی اللہ کا نام لو وَاتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ صِدَرُ اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے الْيَوْمَ آج کے دن اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں وَطَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور اہل کتاب کا زبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی ہیں ان کا زبیحہ قرآن نے حلال قرار دیا لیکن اب اہل کتاب وہ پہلے جیسے نہ رہے لہذا اب کسی بھی یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے کہ ان کی اکثریت اپنے اصل دین سے منحرف ہے وہ قائم حکم اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے والمحصنات من المؤمنات مؤمن نیک عورتیں والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اور اہل کتاب کی پارسا عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو من قبلكم وہ اہل کتاب جنہیں کتاب تم سے پہلے دی گئی یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان مرد نکاح کرے تو قرآن نے اسے جائز قرار دیا لیکن عیسائی مرد یا یہودی مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو وہ جائز نہیں اب جہاں تک تعلق ہے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا وہ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ کر تو اس میں تو کوئی اختلافی نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہ یہودی ہی ہو عیسائی ہو اس سے نکاح کر لیا جائے تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اب نہ یہودی پہلے جیسے رہے نہ عیسائی پہلے جیسے رہے یہ اپنے دین کے ہی منکر ہیں لہذا فی زمانہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز نہیں اور اس کی ایک اور علت بھی ہے یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جب جائز تھا تو صحابہ کرام کے اجما سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی علت اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو غلبہ ہو اس میں یہ شرائط تھے ایسے علاقے میں جائے جہاں اسلام کو غلبہ ہو مرد اس عورت کو مسلمان کر سکے نکاح کرنے کے بعد لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کرتا ہے تو بس اوقات وہ مرد بھی یہودی عیسائی بن جاتا ہے اور اگر اس کا ایمان بچ جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے ماں کے دین پر ہوتی ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے یہودی یا عیسائی عورت کی گود میں پلیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو تو آپ نے اس سے منع کیا فی زمانہ یہ ہرگز جائز نہیں ادا آتی تم ہن عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم انہیں ادا کر دو اجورا ان کا ماہر مراد یہ ہے کہ مہر جو مقرر کیا ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے محسنین نکاح کی قید میں لاتے ہوئے غیرہ مسافی نا نہ کرتے ہوئے ولا متخذی اخدان اور نہ ہی خفیہ دوست بناتے ہوئے کیونکہ پیچھے ذکر تھا کہ مسلمان پارسا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں تو اب یہ بتایا جا رہا ہے حلال کس صورت میں ہے محسن نکاح کی قید میں لا کر حلال ہے زنا کرتے ہوئے حلال نہیں ہے یہ خفیہ دوست بناتے ہوئے حلال نہیں ہے تو اعلانیہ زنا بھی حرام ہے پوشیدہ زنا بھی حرام ہے کسی نامحرم عورت سے تنائی میں ملاقات کرنا بھی حرام ہے اس سے بغیر شرعی اجازت کے گفتگو کرنا ہس ہس کے باتیں کرنا نامحرم عورت سے دوستی کرنا یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے وہ میں یک فرق اور جو کوئی ایمان کے ساتھ انکار کرے یعنی ایمان کو چھوڑ دے فقد حبط تو پس اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے وہ اپل آخر غتی مین الخواسرین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا